وجل اللہ ہو اور اگر اللہ تعالی جلدی فرمائے یعجل جلدی فرمائے لوگوں کے لیے اشرا برائی کے لیے جلدی فرمائے بالخیب جیسا کہ لوگ بھلائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں انسان دعا مانگتا ہے یہی کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تین دن ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہو میرے پانچ دن ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہو تو جس طرح دعا قبول کروانے میں جلدی ہوتی ہے اگر اسی طرح ان کی بد دعائیں بھی قبول ہونے لگیں لقد یا الہم اجلوہم تو ان کی طرف ان کی اجل کا فیصلہ کر دیا جائے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں ان کی موت آ جائے یہاں پر مفسرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دعا جب مانگی جائے اچھی دعا وہ دعا قبول ہوتی ہے حدیث پاک میں فرمائے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے صحابہ کرام علی مردوان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ جلدی مچانے سے کیا مراد ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی حضرت موسا علیہ السلط والسلام نے دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی مگر اس کے اثرات چالیس سال کے بعد ظاہر ہوئے تو بندے کو دعا مانگنی چاہیے خوب مانگنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے دعا قبول ہوگی مگر جلدی نہیں مچانی چاہیے فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُورَ فِي بس ان لوگوں کو کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم ان لوگوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بھٹکتے رہیں انہیں ڈھیل دی جاتی ہے اور اس ڈھیل میں وہ توبہ کرنے کے بجائے مزید گناہ کرتے ہیں وہ مسل انسان قرآن مجید فقان حمید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھیں یا سنیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی اس کا نزول ہوا ہے اور یہ کتنی دفعہ ہم سن چکے کہ دوسری کوئی کتاب اگر دو سو سال یا تین سو سال پرانی ہو تو پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کئی سالوں پرانی ہے لیکن چودہ سو سال قبل نازل ہونے والی کتاب کو یہ معجزہ ہے کہ ہر دور میں جب بھی پڑھا گیا تو ہر دور کے مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے فرمایا جب انسان پر مصیبت آتی ہے دعانا لی ہی تو وہ ہم سے دعائیں مانگتا ہے ہمیں یاد کرتا ہے لیجم ہی کروٹ پر لیٹے لیٹے بھی یاد کرتا ہے او قاعدن یا بیٹھ کر اوقائمن یا کھڑے ہو کر یعنی جب مصیبت آتی ہے تو اللہ بڑا یاد آتا ہے بڑی دعائیں کی جاتی ہیں صدقات کیے جاتے ہیں بندہ بسا اوقات نیکی کی طرف بھی آ جاتا ہے فلما کشف نہ آئنو پھر جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں مر رہا تو چلا جاتا ہے ہم سے دور ہو جاتا ہے الما در مسا اور ایسا رو کردانی کرتا ہے گویا کہ کبھی اس نے مصیبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کیا یعنی وہ اس مصیبت کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے اس احسان کو بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس مصیبت کو دور کیا اور پھر خوشحالی کے ایام میں خوب گناہ کرتا ہے درم مسا اسے وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی مصیبت سے پہنچی تھی کدالی کا زی نہ اسی طرح آراستہ کر دیے گئے لل حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ماں کانو یا وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں برے کاموں کو یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں برے کاموں کو اچھا سمجھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ برے کام کو اچھا سمجھتا ہے تو مصیبت میں بھی اس برائی کو نہیں چھوڑتا وہ سمجھتا ہے میری کیا خطا ہے نہ جانے مجھ سے کون سا گنا ہو گیا اسے گنا اپنے نظر ہی نہیں آتے آل قرون امین قبل کم لم وال اور بے شک جب لوگوں نے گناہ کیے تو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک فرما دیا وہ جا رینات ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے وما کانو لی اور وہ ان نشانیوں پر ایمان نہ لائے کدال کا نجزل قمل مجرمین اسی طرح ہم مجرم قوم گنہ قوم کو سزائیں دیتے ہیں ثم جعلناكم، پھر ہم نے تمہیں بنایا خلائف فی الارض من بعدهم، کہ لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے بعد تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا پتن دنیا کی نعمتیں تمہیں عطا کی ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ آج قبروں میں ہیں ایک نہ ایک دن ہم بھی قبروں میں ہوں گے ہمیں ان گزرنے والوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے لین گورا کئی پتہ تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے امال کرتے ہو تمہاری آزمائش ہو کہ کیا تم گزرنے والے نیک لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے اچھی زندگی گزارتے ہو اور برے لوگ جو اس دنیا سے چل کر اب قبروں میں ہیں ان کی برائی سے عبرت حاصل کرتے ہو ان کی موت سے تم سبق حاصل کرتے ہو وہ عیدا تلا علیہ آیا اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں قول لدین لا ارجون قبی قرآنی غیر ہاضہ او بد دل ہو تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی کافر وہ یہ غلط جملہ کہتے ہیں یہ بار بار یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے لا انا کہ جس کے دل میں آخرت کا تصور ہو وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا گناہ پر جررت انسان اسی وقت کرتا ہے جب موت کا اور آخرت کا تصور ختم ہو جائے یہ کمزور پڑ جائے وہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر آئیں آؤ بدل ہو یا اسے تبدیل کر دیں ہم اس کو نہیں مانیں گے نے مکہ کہتے کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کی مذمت ہے تو ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے آپ دوسرا قرآن لے کر آئیں یا پھر اس قرآن کو آپ رد و بدل کریں اور اس میں بتوں کی مذمت کو نکال دیں اے محبوب آپ فرمائیے میرے لی لیے جائز نہیں کہ میں اس قرآن کو بدل لوں یہ تو اللہ کا کلام ہے میں اس کلام کو نہیں بدل سکتا من تل قو اپنے نفس کی طرف سے یعنی میں خود اپنی طرف سے اللہ کے کلام کو چینج نہیں کر سکتا ان اتبیوں میں <اِلَي> تو صرف اسی کلام کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے انوف ان آسعی تو رب بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے عذاب یوم اوین بڑے دن کے عذاب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں بلکہ معصوموں کے سردار ہیں گناہ ہو ہی نہیں سکتا مگر ہماری تعلیم ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کے نیک بندے گناہوں سے معصوم ہیں پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہ فرمائے کہ ان کی آجزی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے قطعی جنت کی بشارت دی آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ روتے روتے تنکے کو اٹھا لیتے اور کہتے کاش عمر تنکہ ہوتا ایک انسان نہ ہوتا اتنا آپ اللہ تعالی کے خوف سے رویا کرتے یہ ان کی آج زیاں ہیں اور ہم تو گنا کر کے بھی روتے نہیں قل محبوب آپ فرمائیے لو شاہ اللہ مات علیکم اگر اللہ تعالی چاہتا تو میں تم پر یہ قرآن پڑھ کر نہ سناتا ولا ادراکم بھی اور نہ ہی اللہ تعالی تمہیں اس قرآن کا علم دیتا تو جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے تو میرے رب نے حکم دیا اس حکم کے مطابق میں نے تمہیں قرآن سنایا فقت لب فی کم من قبلی ہی شک میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں چالیس سال میں نے گزارے ہیں میری صداقت میری امانت میری حسن اخلاق میرے کردار سے تم واقف ہو اور اس کے تم موترف ہو اس کے علاوہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تم اس بات کو بھی مانتے ہو کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے صادق اور امین کفار حضور اقض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور اعلان فرمایا کافروں نے حضور کو نہ مانا پھر بھی امانتیں رکھوانے کے لیے وہ حضور کے پاس آتے ہجرت کے موقع پر امانتیں تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ امانتیں دی تو اتنا سب کو جاننے کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ میرا اپنا بنایا ہوا کلام ہے کہ تم کہتے ہو اس کلام کو چینج کر دو اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ نہ میں نے لکھنا سیکھا نہ میں نے پڑھنا سیکھا نہ میں نے پچھلی کوئی کتاب پڑھی تو یہ جو علم کے خزانے میری زبان پر جاری ہو رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں افلا تا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے فمند بس اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے سب سے بڑا وہ ظالم ہے کہ جو اللہ کے کلام کو یہ کہے کہ یہ بشر کا کلام ہے یا وہ اللہ کے رسول کا انکار کر دے یا اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں او کرزبا بھی آیاتی یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے سب سے بڑا وہ ظالم ہے ان لا یوف المجرمون مجرمون بے شک مجرم کامیاب نہیں ہوں گے وہ یا بدن یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں ماں یا در جو بے جان پتھر ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ولا اور نہ ہی انہیں نفع دے سکتے ہیں آپ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ نفع دنیا کے اندر جو بھی دے گا یا نقصان جو بھی پہنچائے گا اللہ کے اذن کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں جس میں جو طاقت ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے لیکن مشرقی نے مکہ کی جہالت اور نادانی کو تو دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا اختیار دیا اس کے باوجود انسان اگر انسان کی پوجا کرے تو نادان ہے تو جن چیزوں میں طاقتیں ہیں ان کی پوجا کرنا بھی نادانی ہے تو جس میں کوئی طاقت ہی نہیں اپنے ہاتھ سے بنائے وہ پتھر اس کی پوجا کرنا کس قدر بڑی نادانی ہے وہ یقول ہا افاء وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی کی پوجا جائز نہیں اولیا اور ہم بیا شفات کریں گے قرآن و حدیث کے مطابق مگر پوجا ہم کسی کی نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی دوسری بات انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت جب ہم ان کی خوب پوجا کریں گے تو ان میں یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہماری سفارش کریں گے شفات کریں گے تو شفات تو وہ کرے گا جسے اللہ نے اذن دیا ہو اور ان بتوں کو اللہ نے اذن نہیں دیا آپ فرمائیے بما لا يعلم ولا الارض کیا تم اللہ تعالی کو اس بات کی خبر دیتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں نہیں جانتا مراد یہ ہے کہ تم جھوٹی بات کرتے ہو اللہ تبارہ کو و تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے اگر یہ بات سچی ہوتی تو اللہ کے علم کے مطابق ہوتی تو رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں صبح نہ ہو پاکی ہے اسے و تعالی اما اور وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے پاک ہے ان چیزوں سے پاک ہے جن چیزوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وما کانن ناسو اللہ امتوں واشدہ تمام لوگ ایک ہی گروہ پر تھے دین اسلام پر تھے حضرت آدم علیہ السلام آئے آپ کی اولاد کا سلسلہ ہوا جب کابل نے حضرت حابیل کو شہید کیا اس وقت تک سب ایک ہی دین پر تھے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دین اسلام سے ہٹتے رہے پھر حضرت نوح علیہ سلاۃ والسلام کے دور میں طوفان آیا طوفان نو کے بعد صرف مومنین بچے اور پھر حضرت نوح علیہ سلاۃ والسلام کے تین صاحب زادے جو مومن تھے ان سے اولاد کا سلسلہ ہوا ان کی اولاد سب مومن تھے دین اسلام پر تھے پھر اختلافات اختلاف کیا اور اگر آپ کے رب کا کلام سبقت نہ لے گیا ہوتا تو ضرور جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان باتوں کا فیصلہ ان کے درمیان کر دیا جاتا مراد یہ ہے کہ اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا اور قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو گناہ کرنے والے کو دنیا ہی کے اندر سزا دی دی جاتی ہے اسے چلنے کی بھی مہلت نہ دی جاتی ہے لیکن اللہ تعالی کی مصلیحت اور اس کی حکمت ہے وہ یقول اور وہ کہتے ہیں لَو لَا أُنزلَ عَلَيْهِ آيَةٌ ربِّ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت کوئی نشانی کیوں نہیں آئی یہ بھی کافروں کا ایک خطرناک وار ہوتا وہ اس طرح پروپیگنڈا کرتے کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں دی گئی ہمیں کوئی نشانی نہیں ملی ہمیں کوئی آیت نہیں ملی تاکہ دنیا پر یہ شو ہو کہ یہ ایمان لانے والے ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وََََََََِ وسلم کے سچے نبی ہونے پر انہیں کوئی نشانی نظر نہیں آئى نبی اکرم صلی اللّہ وسلم کے ہزاروں موضاد پھر قرآن مجید فوقان حمید کی ہر آیت کو ہم آیت کہتے ہیں اس لیے کہ ہر آیت حضور کے نبی ہونے پر نشانی ہے کسی ایک آیت کی بھی وہ نقل نہیں بنا سکتے فرمایا فقل اے محبوب آپ فرمائیے ان الغیب للہ غیب کے خزانوں کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے وہ جب چاہے گا قیامت کو ظاہر فرما دے فن پھر تم انتظار کرو ان معم منل من بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں تو اس وقت کا انتظار کرو جب ایسی نشانی تمہیں ملے گی کہ تمہیں فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے پھر تمہیں عقل آئے گی اور تم سمجھو گے کہ یہ دین حق اور سچا دین ہے